شہید اسلام ڈاٹ کام غالب و کلو سے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور تخویف بھی اور جو سخت طلب کرتا ہے سبائے اسلام کے کسی اور مذہب کو قبول کیا جائے گا جا سے تو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب برحق ہیں اللہ کا فرماتے ہیں قبول نہیں ہوگا اسلام ہی ایک مذہب ہے اور وہ آخرت کے اندر خاصرین میں سے ہوگا کی فہد اللہ مورزین مور الاسلام کے اقسام ثلاثہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذہب کو طلب کرتا ہے ہرگز نہیں قبول ہوگا تو اس نے اسلام سے راز کیا یا نہیں تو مول ذین علیہ السلام کے اقسام میں خلافہ تین قسم بیان ہو رہے ہیں دکھائے جی مور ذین علی السلام کے افسام میں صلاف پہلا قسم مرتدین کیف یاد اللہ کومن بیانتین بھائی ایک آدمی مسلمان تھا اور مرغائی بن گیا تو مرتد ہوا یا نہیں لیکن اس سے پوچھو نا جو مرتد ہے وہ کیا کہے گا آپ کو کہ میں ہدایت دے کیا کہے گا میں ہدایت پہ ہوں حق پہ ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیسے ہدایت پہ ہیں اسلام کو جو چھوڑ کے مرتد بن جاتا ہے چاہے وہ اپنے طور پہ کہے کہ میں ہدایت پہ ہوں وہ ہدایت پہ قائم نہیں ہے وہ گمراہی کے طرف چلا گیا ہے یہ سمجھی بات اب تمہیں سمجھ آئے گی آیات بیان مرتدین کیسے ہدایت پہ کیم رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو مرتاد ہے وہ ہدایت پہ قیم ہے یا ہدایت کو چھوڑ گیا ہے کیسے ہدایت پہ کیم رکھ سکتا ہے اللہ تعالی ایسی قوم ہو جنہیں نے کفر کیا بعد ایمان اپنے اور بعد اس کے شاید سے بھی پہلے بعد معروف ہے اور بعد اس کے کہ گواہی دی انہوں نے کہ بیش رسول کیا ہے حق ہے اور آگے گھر ان کے پاس دلائل بھی تین چیزیں ہیں نا ایمان اللہ ہے حضور کی حقانیت کی گواہی دی دلائل بھی دے اس لیے اس کے بعد کیا ہو گئے کافر بن گئے اب یہ کہیں کہ ہم ہدایت کے اوپر قائم ہیں قائم ہیں یا نکل گئی ہدایت اس لیے معنی یہی آئے کیسے ہدایت پہ قائم رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلّہ اللہ یہ دل قوم ظالمین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت پہ کیم رکھتا ایسے ڈھنگے لوگوں کو ظالمین کا نے کہا کرو بے بیگے لوگ اولائک جزاؤ انجام ارتداد انجام ارتداد یہی لوگ ہیں بدلہ ان کا یہ ہے کہ بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی فرشتوں کی لوگوں سب کی ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت کے اندر لعنت کا سر جہنم لہٰذا ہمیشہ کس میں رہیں گے جہنم ہمیشہ رہیں گے اس جہنم کے اندر نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ محلت دیے جائیں گے محلت کس وقت دیے جائیں دخول سے پہلے مثال تو آڈر ہو گیا دو میں ڈالو تو کہیں گے لاطین دن کی تو محلت دے دو کہ محلت ہوگی تو دخول سے پہلے مہلت نہیں ہوگی دخول کے بعد تکلیف نہیں ہوگی الہََََََََََزین تاب تو مورزین علیہ السلام کے اقسام میں سے پہلا قسم کیا تھا اب دوسرا قسم لکھو تائ دوسرا قسم ہے جی تاہ بین کا ہاں جو مرتد توبہ کر لے اسلام سے پھرے مرتد ہو گئے پھر کیا کر لی توبہ کر لی سمجھے اور اصلاح کر لی لیکن توبہ زبانی نہیں سمجھے جی ایک آدمی کے متعلق ہمیں شک تھا کہ مر لائی آئے میرے پاس آیا کہ میں توبہ کرتا ہوں کیونکہ عام طور پہ مرزائیوں کو ہم برداشت نہیں کرتے مرتا ہے حضور کے دشمن تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اور توبہ کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزائی نہیں ہیں ہم مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں اس میں وہ تقیہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں یا آمدی کہتے ہیں وہ قید زبان سے ہم مرزائی مرزینی مرزاً قابل کہتے ہیں ایسا کہہ دیتے ہیں قوم نے ان سے یہ کہنا ہے کہ ہم مرزائی لاہوری بھی نہیں قادیانی بھی نہیں آمدی بھی نہیں اور مرزا غلام جو قادیان کا تھا اس نے چاہے نبوت کا دعویٰ کیا چاہے مجدین کا دعویٰ کیا وہ بعض کہتے نا ہم ان کو نبی نہیں مانتے تو دل میں کیا کہتے ہیں مجدد جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو گیا مرتا تو مردہ مجدد بن سکتا ہے چاہے نبوت کا دعویٰ کیا چاہے مجدد کا دعویٰ کیا وہ بھی کافر و مرتا تھا اور اس کے ماننے والے چاہے مجدد مانے نبی مانے وہ بھی کہیں مرتا کہیں تو اس قسم کی وضاحت کی جاتی ہے میں نے ایسے وضاحت کرائی تھی تب مجھے یقین آیا دے بھائی تائیں بھی لکھا ہے نا مگر جن لوگوں نے توبہ کی بعد اس کے اور اصلاح بھی کی یہ پہلے پڑھ چکے ہو آپ نے اصلاح بھی کریں کسی کو گمراہ کیا تو ان کو بتائیں شکل بخشنے والے مہربان ہے یہ کتنی قسم آ گئے تیسرا کیسمرین کا تیسرا کیسم لکھو مسررین مسرین جانتے ہو کیا اسرار کرنے والے جو لوگ اسلام سے پھر گئے مرتد رہے اور ان کی موت بھی کس کے اوپر آ کفر کے اوپر آ یہ ہے مسکرین تیسرا کے اس مسکرین کا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمان اپنے کے پھر بڑھاتے رہے کفر کو ہر نہیں قبول کی جائے گی توبہ ان کی یا آپ سوال کریں گے کہ کیسے توبہ کروں گی بھئی جو آدمی مرتد ہو جائے چلو کفر کے اوپر رہ جائے دس سال بیس سال پھر توبہ کرے توبہ قبول نہیں ہوگی تو ہوتی ہے ادھر کیوں ہے ہر گندی قبول کی جائے گی توبہ ان کی لکھو با بھکتے موت بھائی مصر کون ہوتا ہے کس کو ہوتے مسیر جو موت تھا کیا رہے کافی اس لیے میں نے مسرین کہا ہے اگر موت سے پہلے توبہ کر لیتا ہے کہاں مسیر رہا تو ہو ہی نہیں سکتا اس لیے میں نے عنوان بھی مسر نہیں لکھا ہے ہر جہن قبول کی جائے گی توبہ ان کی کس وقت موت جب سکرات ہو توبہ قبول ہے تو لکھ لو بقت موت لکھا ہے یا لکھو ظاہری توبہ بطور نفاق کے یا ظاہری توبہ بطور نفع. دل میں توبہ نہیں کرتا نفاط کا توبہ کرتا ہے یہ بھی قبول نہیں ہو اور نمبر تین یہ ہے کہ وہ توبہ کفر سے کرے گا یا گناہ سے کرے گا کفر سے نا لیکن وہ کفر سے توبہ نہیں کرتا کہتا میری چوری چوری سے توبہ میری زنا سے توبہ وہ کافر سے تو, تو ہے بہمان تو چوری سے گناہوں سے توبہ کرے گا تو قبول ہوگی قفر سے توبہ کرے دوسری چیز بعد میں ہر کہنے قبول کی جائے گی توبہ ان کی بھر لوگ گمراہ ان اللہ کافر آدم قبول فدیہ از کافر آدم قبول فدیہ از کافر مطلق کافر سے فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن آدم قبول از کافر فدیافر آج دنیا کو ایمان کی قدر کا پتا نہیں کہ ایمان کتنی قیمتی کی کل کو قیامت پتہ چلے گا ایمان کی قیمت کا اگر کافر یہ چاہے گا قیامت کے دن کہ میں ساری زمین سونے سے پر کر دیتا ہوں بل پر ساری زمین میں سونے سے پڑ کر کے دیتا ہوں میرا ایمان قبول کر لو قبول ہوگا زمین سونے تو آپ پتہ چلا کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے آج وہ قبول فیتیات کافر بے شہ جن لوگوں نے پکڑ گیا اور مر گئے سال میں کو کافر دے پر ہر جنہ قبول کیا جائے گا من ان میں سے کسی ایک سے مل العرض ذہاب زمین پر سونا مل منا بار زمین بار سونا اگرچہ فدیہ دے ڈال ساتھ اس کے یہی لوگ ہیں ان کے لیے صاحب دردناک ہے اور نہ ہوں گے زمین ساری سونے سے قرآن کر دے کہا پھر سے قبول نہیں ہوگا اب آگے فرمایا کہ اے مسلمان ہو کافر کا تو سونا قبول نہیں ہوگا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو چاہے تھوڑا یا بہت تمہارا قبول ہوگا لنت نال اور بر رہتا تم ٹھیک ہے نا اب ترغیب انفاق ہے مومنین کو کافر کا انفاق قبول نہیں تمہیں ترغیب دی جا رہی ہے انفاق کی ترغیب انفاق ایک بات میں اور بھی عرض کر لوں انفاق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجالن یاتون کمن اختار عرض تمہارے پاس لوگ آئیں گے اطراف زمین سے تمہارے پاس لوگ آئیں کیسے اطراف زمین سے مشرق مغرب شمال جنو ان جالن یا تو اختار ارض وہ دین کی کیا حاصل کریں گے سمجھ سے سر تفقوفی دین کے لیے آئیں گے فستا و صوبہ حضرت فرماتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں تم کو کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا کرو کس کا معاملہ کیا کرو خیر کا معاملہ کیا کرو اچھے طریقے پہ پیش آیا کرو ان کے ساتھ آخر دین سمجھنے کے لیے آئے رات ایک نوجوان آیا پڑھنے کے لیے وہ غریب ڈر کے مارے باہر بیٹھا رہا میں اندر مطالعہ کر رہا تھا وہ پھر غریب لکھتا رہا وہ تحریر بھی پوری نہیں آتی تھی تو بعد میں آ کے مجھ کو دیا میں نے جب پڑھا تو حقیقت ہے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے میں نے کہا کتنا دور سے غریب آیا ہے اور میری انتظار میں بیٹھا رہا کاج کے مجھے پہلے مل جاتا ہے تو میں نے اس کے کھانے کا بندوبست کیا ابھی اس کا داخلہ کروں گا بھئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے تو ہاتھ کڑے کرے جو رات کو آیا تھا بیٹھا ہے کہیں وہ ہے کڑا ہو جا کھڑا ہو جا بھائی کھانا ملا تھا آپ کو رات کو گزارا اچھا کیا تو ان کے ساتھ آدمی اچھائی سے پیش آئے دور سے جو آتا ہے نا کی کہتے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے قرآن کے لیے سفر کر کے آئے حالانکہ ہم نے داخلہ بند کر دیا ہے اصولی طور پہ داخلہ بند کر دیا ان لوگوں کے لیے کراچی والوں کے لیے <laughs> لیکن یہ تو خیر گھر بھاگ جاتے ہیں سنجھے تو دور دراز سے جو آئے نا تو حضور کی حدیث مجھے یاد آتا ہے پست ہاؤسو بیم خیر ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو ان کے کھانے کا انتظام کرو ہم بھائی بھیک مانگے پھر بھی تمہیں کھلائیں گے ہمارا ٹھیک مانگنا بھی ثواب ہوگا کہ حضرت فرماتے ہیں تم نے ان کے لیے انتظام کرنا اچھا ہے نا قرآن دو کتاب دو سمجھے کھانے کا انتظام کرو ان سے پوچھا بھی کرو خیر واقعی پوچھا کرو بھائی کوئی تکلیف تو نہیں بیمار تو نہیں کو سمجھے یہ بہت بڑی جگہ ہے اللہ تعالیٰ بہت دین کے خادموں کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے ہم ایسے خرچ کر دیتے ہیں بھگئی نشئی لے جاتے ہیں ایسے مخالف لوگ لے جاتے ہیں لے جاتے نہیں توان کے طور پہ تو طلبات کو خرچ کرتے ترغیب انفاق لکھ لیا ہے پھر میں لن تنال اور بر رہا تھا ان سے بر سے مراد ہے کامل بر کامل لے کی ہر گلری پاسو گئے تم کامل نیکی ہو یہاں تک خرچ کرو تم اپنی پیاری چیز سے کیا خرچ کرو جی ہاں پیاری اچھی چیز خرچ کرو وہ نہ ہو وہ کے پاس پیالہ لائی تھی لڑکی ہاں ایسا کرو پیاری چیز وہ ماتن سے کو منشائیں اور جو ہی خرچ کرو گے کسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں الام کان بنی اسرائیل رسالت پر پہلے شبوں کا جواب یہ یہود و نصارہ شبہ کرتے تھے نا رسالت پر پہلے شبوں کا جواب یہودوں نے یہود شبہ کر دیا حضور کی رسالت پہ شریعت پہ کہ دیکھو محمد کہتا ہے کہ میں مل ابراہیم بھی ہوں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں اونٹ کا گوشت دودھ حرام تھا انہوں نے کہا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں کیا اون کا گوشت اور اون کا دودھ حرام تھا یہ تو استعمال کرتا ہے تو مل ابراہیم سے کیسا ہے تو اللّہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ کھانے کی چیزیں جن میں بحث ہو رہی ہے کہ اون کا گوشت ہو گیا اور کیا ہو گیا دودھ ہو گیا یا اور کھانے کی چیزیں تھیں بدع ہو گئی اسی ظفر بدعف شطر برغ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر کیا تھی حلال ابراہیم علیہ السلام اون کا گوشت کھاتے تھے دودھ بھی پیتے تھے اس کے بعد زمانہ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو یعقوب علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہو گئی ارق النسا کی ارق النسا ہوئی تکلیف تھی تو آپ نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آرام دے دیا تو میں پیاری چیز چھوڑ دوں گا کیا یہ منت پہلے جائز تھی اب جائز نہیں ہے حلال کو حرام کرنا اب جائز نہیں ہے تو آرام آ گیا حضرت کو یا گمرا آپ کو تو پیاری چیز ان کی کیا تھی اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ یہ پیاری چیز تھی انہوں نے وہ چھوڑ دی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو منت کے طور پہ چھوڑی نا حرام نہیں سمجھتے تھے اس کے بعد ان کی اولاد جو آئی نا تو انہوں نے کہا حضرت بھی نہیں کھاتے تھے ہم بھی نہیں کھاتے اتفاق نہ کھایا پھر جب تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو اس وقت پر اون کا گوشت کا کر دیا گیا حرام دودھ بھی حرام وہ بدخ وغیرہ بھی حرام کر اب بات ہی سمجھ تو ایک تو حرمت ہے سمجھے پہلے تو حرمت تھی بھی نہیں تم کیوں کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت جھول بولتے ہو یہ بات ہی سمجھ آپ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں ہیں اس لیے کہ اونٹ بوڑھا ہوتا ہے آپ کے علاقے میں اچھا اونٹ جب نہیں ہوتا اس لیے آپ رحبت سے ہی کھاتے ہم مدین شریف ابھی گئے تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ کو اونٹ کا گوشت کھلاؤں میں نے کہا کونا کھلاؤ ازرود بھی کھاؤ کہنے کہا کھاؤ گے تو مزہ آئے گا تو اونٹ کا بچہ تھا نا نوجوان وہ انہوں نے ذبے کیا اس کا گوشت عالیشان تھا بڑا بہترین اور طاقت تھی اسی طرح دودھ ہم نے پیا اونٹنی کا پہاڑوں میں جا کے وہاں تقریباً پچاس ساٹھ کلومیٹر دور چلے گئے وہ منورہ سے بس آیا جی بڑا بہترین ہوتا ہے یہاں اصل خالص سے ملتا اس کی یہ ہے دیکھو جی تو رشالت پر پہلے شبوں کا جواب لکھ رہے ہو کل تام سب کھانے کی چیزیں یہ سب کھانے کی چیزیں یعنی جن کو تم کھا رہے ہو آپس میں مردار آئے گی وہ میں خنزیر تو نہیں آئے گا نا سب کھانے کی چیزیں تھیں حلال واسطے بنی اسرائیل کے ہاں مگر وہ چیز جس کو حرام کیا علیہ السلام نے اپنی ذات پہ تورات تو اس کا تعلق جو ہے نا ہررما اسرائیل کے ساتھ نہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے کان ہلل بنی اسرائیل کے ساتھ نیچے لکھ لو بعض لوگ وہاں میں پڑ جاتے ہیں من قابل یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے کان ہل اللہ بنی اسرائیل یہ سب کھانے کی چیزیں تین حلال واسطے بنی اسرائیل کے مین قابل انتر تو آگے سمجھ پہلے اس کے کہ اتاری دے تو لیکن تورا جب اتری پھر کیا کر گی کرم کر دیں گی نہیں. کل آپ فرما دیجیے لو طور آج کو پڑھو اگر ہو تم سچے پگوش کے باندھتے اللہ پہ جھوٹ ممبا بعد اس چیز کے درائل ملے پ یہی لوگ ہیں ضال آپ فرما دیجیے سچ فرمائے اللہ نے فتح بلّہ ابراہیم بھا دعوت اسلام ہم ملت ابراہیم پہلو اور ملت ابراہیم ہے اسلام کے اندر اتباق اور ملت ابراہیم کی درحان جنیب تیناتے مشلطین میں سے انا ابالا بیت بوزی علی نات رسالت پر دوسرے شعبوں کا جواب رسالت پر دوسرے شبوں کا جواب دوسرا شعبہ یہ تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو قبلہ مانتے ہیں بیت اللہ کو کس کو قبلہ مانتے ہیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کی کیا تھا بیت المقدس تھا تو یہ ملت ابراہیم پہ تھوڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا تو اس کا جواب یہ دیا گیا تم ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس کہتے ہو ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آدم کا قبلہ بھی بیت اللہ شیش کا قبلہ بھی بیت اللہ نو علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ حضرت صالح علیہ السلام حود علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سب کا قبلہ کیا بیت اللہ. بیت المقدس تھا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام نے خود بنیاد رکھی بیت اللہ کی تو سب نبیوں کا قبلہ کیا ہے بیت السمجھے بیت اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسماعیل علیہ السلام کا بھی اسحاق علیہ السلام کا بھی بیت المقدس کو تو بنایا یعقوب علیہ السلام نے ایک روایت میں ععقوب علیہ السلام نے ایک روایت ہے سلیمان علیہ السلام نے وہ تو بنائی بات میں ہے تو کیسے نبیوں کا قبرا بنا اور بات یہ سمن ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا اس کے وہ تھے تو دوسرے شعبوں کا جواب آ گیا نہیں فرمایا بے شہ پہلا پہلا گھر جس کی بنیاد رکھی گئی واسطے عبادت لوگوں کے پہلا پہلا گھر جس کی بنیاد رکھی گئی واسطے عبادت لوگوں کے اللہ سی البتہ وہ ہے جو بکا کے اندر ہے بعض لوگ کہتے بکا اور مکہ ایک ہی چیز ہے یہ شہر ہے نا اس کو مکہ بھی کہہ سکتے ہو بکا بھی کہہ سکتے ہو لیکن بعض مفسرین نے کہا بکا وہی جگہ ہے جہاں کیا ہے بیت اللہ ہے اور مکہ باقی شہر کو کہا جاتا ہے تفسیروں میں لکھا ہوا ہے مبارک کنگل عالمین فضائر بیت اللہ اب بیت اللہ کے فضائر ہے بھائی بیت اللہ کی سب سے پہلے پہلے بنیاد رکھی فرشتوں کی نے کیسے نے رکھی فرشتوں نے اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس کے بعد شیش علیہ السلام نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہ قدیم سے چلا رہا ہے بنا بیت رب العرش عشر الفم و اللہ ہل کرام و آدم و شیس ابراہیم سمبا مالک سینیشن بنا بنا مبارکن فضائل ہیں بیت اللہ کے مبارک لکھو نمبر اے یہ بیت اللہ بابرکت ہے بحد اللہ فضیت نمبر دو سر چشمہ ہے ہدایت کا سارے جہان کے لیے سر چشمہ ہدایت کا کس کے لیے گوم تے پھرتے ہیں آشق مسل پروانہ وہ دیکھو گوم تے پھرتے ہیں آشک مسل परवाना वो خدا کے عشق نے ان کو سبالم لم سے نکھارا ہے پیارا ہے پیارا ہے خدا کا گھر پیارا ہے میری آنکھوں کا تارا ہے میرے دل کا دلارا ہے آئے پیارا یا نہیں یا ساری دنیا کے لیے ہدایت کا سر جسم ہے یہ نمبر دو لکھا ہے فی آیات و بینات اس کے اندر نشانی ہیں واضح آیات بینات کے نیچے لکھو کچھ تشریح کچھ تکوینی اس کے اندر آیات ہیں بینات کچھ تشریح ہیں کچھ کیا ہیں تکوینی ہیں تشریح آیات ہیں اس کے اندر سمجھا وہی ہے حج بیت اللہ فرض نہیں مارے بات طواف کرنا بیا کہ ہوئی ضروری ہے صفا مروا کی سائے ہوگی تکمین یہی ہے مقام ابراہیم موجود ہے حجر اسود موجود ہے سمجھے پرندے اڑتے ہیں نا تو بیت اللہ کے سامنے جب آتے ہیں تو ہی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اوپر نہیں اڑتے تفسیر مضری میں لکھا ہوا ہے ہاں وہ پرندہ اوپر جا کے بیٹھتا ہے جو بیمار ہو کیا وہ حاصل کرنے کے لیے چلیے اس میں آیات بینات ہیں کچھ تشریح کچھ تکوین منہا مقام ابراہیم مقام ابراہیم سے پہلے منہا معذور کا ہے ان میں سے مقام ابراہیم بھی ہے آیات تکوین تقوین یا آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کہاں موجود ہیں ادھر ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی بھلا یہی ہے بانی وہی تھے وہ من تھا خلاب الخان یہ فضیلہ نمبر کتنی ہے جی کا وہ شخص کے داخل ہوتا ہے اس کو ہو جاتا ہے امن والا ولی اللہ علی الناس نمبر پانچ فرضیات حج اور واسطے اللہ کے اوپر لوگوں کے حج ہے بیت اللہ کا استطاع بدل باز بدل باز ہے سب لوگوں پہ نہیں یعنی وہ ش جو طاقت رکھے طرف اس کے راستے کی زاد راہ بھی ہو سواری بھی ہو من کا فرا وہ شخص کے کفر کرتا ہے ساتھ کر دیا تہج کے پر بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے خدا کو کوئی پرواہ نہیں اس کی اولیا کتاب زاجر اول برائے اہل کتاب زاجر اول برائے اہل کتاب آپ فرما دیجیے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی ایتو کے ساتھ حالانکہ اللہ تعالیٰ مطلع ہیں اوپر اس کے کے کرتے ہو تم تو, تو کفر سے معنی بھی چیز یہ ہے کہ اللہ مطلع ہیں کلیہ کتاب زاجر نمبر دو ڈبلیو, ڈبلیو, ڈبلیو, ڈبلیو, ڈبلیو, ڈبلیو, ڈبلیو شہید اہل بیان دونت زلال دونت تھا, تھا خود کفر کرتے تھے اب کس کا بیان ہے اضلال کا دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں زاجر ثانی بیان ازلال اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کے راہ سے اس کو جو ایمان لاتا ہے تب خونحا اے وجہ تلاش کرتے ہو تم واسطے ہو اس کے کجی تب خون سرمیا تب ہونا لہا طلب کرتے ہو واسطے اس راستے کے کجی یعنی عیب یعنی دین اسلام کے اندر شبہات پیدا کرتے ہو عیب نکالتے ہو لوگوں کو گمراہ کرتے ہو وہ کیسے گمراہ کرتے ہیں آج کل کے بدماش بھی یہ کہتے ہیں دیکھو یہ ملا کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو یہ خبیج کا کہتے ہیں کہ ملا کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو یہ سب لولے لنگرے بن جائیں گے یہ کہتا ہے خدا کہتا ہے اارے کو بس کا تو بکتا ہے خدا نے کہا ملا نے کہا ہے کہ لوگ ہیں ملا کہتا ہے یہ جی ملا کہتا ہے یہ جی جی جی زانی کو مارو افزانیہ تو ذان اللہ نے کہا ہے کہتا خدا ہے تو یہ بدماش لوگ شبہات پیش کرتے ہیں نہیں دین اسلام کے اندر قرآن شبہات پیش کرتے ہیں تنظیم اللہ تبارک و سے اللہ بچائے اس کے شیطان تب تبغون اللہ طلب کرتے ہیں واسطے اس راستے کے کجی یعنی شبہات پیدا کرتے ہیں آپ طلب کرتے ہو تم مخاطب ہے نا وہ خطاب ہے لے کتاب کو طلب کرتے ہو واسطے اس راستے کے کجی کو یعنی شبہات پیدا کرتے ہو حالانکہ تم مطلع ہو شہدا کا من اپنی اس کباہت پہ مطلع ہو کہ کبھی کام کر رہے ہیں حالانکہ تم مطلع ہو اس حرکت پہ اور نہیں اللہ غافل اس سے وسیق کرتے ہو تو تم یا تم بھی ہے مومنی تم بھی ہے عر اس کا شان نظور سمجھ لیجئے کہ مدینہ میں دو قبیلے تھے اور اس کا نہیں آپس میں لڑتے تھے ان کے درمیان جنگ باس آ رہی تھی ایک سو سال سے جب میرے حضرت تشریف دے گئے تو دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے اب وہ دشمنی ختم ہو گئی محبت و پیار ہو گیا لیکن جب مسلمانوں میں محبت پیار ہوتا ہے تو یہ چیز یہود و نصارہ کو انگریز کو پسند آتی ہے انگریز تو لڑاتا ہے انگریز لڑاتا ہے اس لیے میں تمہاری خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے مدرسوں کے اندر مسائل کی تحقیق بے شک کرو غور کرنا مدرسوں میں مسائل کی تحقیق بے شک کرو اکابر دیوبند کے اوپر پابند ہو جاؤ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے چاہے بریلیت کے ساتھ کیوں نہ ہو اہل حدیث کیوں نہ ہو دوسرے حضرات بھی ہیں مماتی جن کو کہتے ہو سمجھے تو مدارس کے اندر پوری تحقیق کرو اکابر دیوبند پر اتباع کرو لیکن خدا را عام جلسوں کے اندر ان کو چھیڑ کے جنگ نہ برپا کرو تم نے آپس کے اندر جنگ برپا کی تو یہودوں نے سارا خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے یقیناً خوش ہوں گے وہ تو اسی طاق کے اندر ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ دریا کے اندر دو مچھلیاں لڑ رہی ہوں نا دو مچھلی ایسے سمجھو ان کو بھی انگریز لڑا رہا ہے سمجھو ان کو بھی کون لڑا رہا ہے انگریز لڑا رہے انگریز لڑاتے ہیں تو حوصلے کے اندر رہو میں ادھر آنے سے پہلے وہاں بہاول کے اندر دو دن پڑھایا تو ایک آدمی میرے پاس آ انٹرویو لیتا ہوں میں نے کہا جی آ مماتوں کے بارے میں کیا کہتے ہو اے حدیثوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں بریلیوں کے بارے میں کہتے ہیں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا وہ سے پوچھو کہ امریکہ کے بارے میں کیا کہتے ہو برطانیہ کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ پوچھو مجھ سے اب یہ وقت ہے پوچھنے کا ڈانٹ دیا اس کو میں نے زبردست ڈانٹیا بل اخبار میں میری طرف سے آ جاتا کہ لڑائی پھڑئی کی بار. اب میرے عزیز وقت نہیں ہے جی. گھر کو آگ لگ جائے تو آپ پاک پانی تلاش کرتے رہیں گے یا پلیت ڈال کے بجھا دیں گے आ? پلیت پانی کا گھڑا ہے آپ کا وہ نہیں یہ نہیں ڈالنا بجانے کے لیے پاک پانی تلاش کرو آپ پاک پانی تلاش کرو گے اتنے تک گھر جل جائے گا کوئی پلیت ہے کوئی پاک ہے ہمارے گھر کو آگ ڈبلو ڈبلو ڈبلو شہید اسلام آگ لگی آگ بجانی لوگ پیتے ہیں شراب و خون دل پیتا ہوں میں یہ میرا اپنا شعر ہے لوگ پیتے ہیں شراب و خون دل پیتا ہوں میں لوگ ہیں سب عیش میں کوئی نہیں غم خار من ہمارا تو غم بھی کوئی نہیں ملتا لوگ ہیں سب عیش میں کوئی نہیں غم کیا سنا ہوں داستان غم علم میں یار من دل میرا ہے پارا پارا شاد ہیں اغیار یار دل میرا ہے پارا پارا شاد ہیں یہ شعر آ چکے ہیں حاجی صاحب کتاب میں ہیں یہ میرے شعر یہ میرے درد دل ہیں اور کتاب میں آ چکے ہیں خیال کرو وقت کی نزاکت کا احساس کرو فرمایا جی اچھا وہ اوس و حضرت جو آپس میں محبوب بن گئے نا تو یہ چیز کن کو پسند نہیں تھی او کن کو یہودیوں کو پسند نہیں تھی ایک یہودی بےمان تھا شماس بن کیش اس نے ایک آدمی کو جا کے سکھایا کہ جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہوں نا وہاں پرانے اشعار سناؤ وہ جنگ باس کے اشعار پڑھتے تھے نا ایک دوسرے کے خلاف تو پرانے اشعار سناؤ ایک دوسرے کے خلاف جو پڑھتے تھے اس نے جا پرانے قرآن اشعار سنائے تو پرانے اشعار میں تو ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے یا نہیں وہ جب جنگ کرتے تھے وہ شعر سنایا تو کھڑا کٹھی ان کی بات ہاں یہ گالی ہو رہی ہیں ادھر سے ادھر سے وہاں پر بکہ بازی ڈنڈے شروع ہوئے تو حضرت کو پتہ چلا میرے حضرت تشریف لے گئے اور آپ کیا کراگی سلا کراگی دیکھو فرمایا برتم بھی ان تو اگر کہا مانا تم نے ایک گروہ کا ان لوگوں سے جو دیے گئے کس کو کتاب ہو تو یہی یہود و سارا تو لوٹا دیں گے تم کو نتیجہ لکھو لوٹا دیں گے تم کو بعد ایمان تمہارے کے کافر کافر بنا دیں اور کیوں کر کفر کر سکتے ہو تم حالانکہ تم لوگ ایسے ہو کہ پڑی جا رہی ہیں تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں ادھر ساتھ لکھو اسباب مانیا عن کفر اسباب مانیا عن کفر ایسے اسباب موجود ہیں جو کفر سے روک رہے ہیں اسباب مان کفر حالانکہ تم ایسے لوگ ہو کہ پڑھی جا رہی ہیں تمہارے پر اللہ کی آیتیں تو اللہ کی آیتیں جو پڑھی جا رہی ہیں کفر سے روکتی ہیں یا نہیں یہ ای نمبر ایک لکھو وفیق رسول نمبر دو یہ اسباب مان کفر نلقف اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے اللہ اور جس شخص نے مضبوط پکڑا اللہ کے دین کو فقد ہو دیا سرات مستقیم وہ ہدایت دیا گیا کس کی طرف سراۃ مستقیم کی طرح ہدایت دیا گیا